ابھی بھائی اور آج انشاءاللہ مولا مرتبہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ شاء تعالیٰ جی بیان ہوگا ابھی کروں گا تھوڑی دیر تک انشاءاللہ شاء تعالیٰ میں ابھی کچھ سوالات اگر ہیں پہلے تو ان کو حل کر لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو کسی بھائی نے ابھی آنا ہے مائک پر یا کسی کا کوئی سوال ہے تو آ جائیں پھر بیان سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بیچ میں کئی لوگ مجھے پی ایم کرتے ہیں سوال کے لیے اور کئی جو ہے وہ روم میں ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر توجہ جو ہے نا وہ بٹ جاتی ہے جی وہ دیکھتا ہوں میں ایک منٹ اتنی دیر کوئی آ جائیے کوئی بھائی مائک پہ آ جائیں جناب میں اگر آپ پی ایم دیکھ لوں پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسی بھائی ان خاتون کا روزہ دوسری وقت ٹوٹ جائے گا جیسے ہی ان کی وہ خاص حالت شروع ہوگی ٹھیک ہے اور لیکن حکم یہ ہے کہ وہ افطاری تک رہیں گی ویسے ہی جیسے روزے میں ہوتا ہے بندہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور کفارہ وغیرہ کوئی نہیں ہوگا یہ حکم اللہ تعالی کے عمر سے ہے اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے البتہ یہ روزہ اس کی قضا ان کے بعد میں کرنی ہوگی تو لیکن جیسے ہی عمل درپیش ہو تو اس کے بعد کھانا پینا پھر بھی کچھ نہیں ہے رہنا روزے کی حالت کی طرح ہی ہے افطاری تک اور پھر بات کے جو باقی ایام ہوں ان میں تو وہ کھا پی بھی سکتے ہیں ان کے لیے مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے اور ابھی جو پی ایم میں ایک سوال آیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کے شوہر بلا رہے ہوں تو ان کو جانا ضروری ہے باقی گھر والوں کے اطاعت ان پر فرض نہیں ہے شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے جو سوال انہوں نے پوچھا تھا ہاں جی تو جناب اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں پھر اس کے بعد بیان جو ہے وہ شروع کریں اور اپنا کوئی نہیں ہے سوال کسی کا بھی چلیں ٹھیک ہے جناب پھر کسی کا نہیں اچھا جی ایک منٹ یہ میں پی ایم دیکھ لو اچھا تفصیل اس میں یہی یہ ہے جی کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارجالقوام ار عالم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر تو مرد کی ذمہ داری کیا ہے بیوی بی کا نان و نفقہ اس کی رہائش کھانا پانی ہر چیز کا ذمہ ہوتا ہے تو اس کا حکم ماننا بھی عورت پر لازم ہے ٹھیک ہے اور باقی جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا حکم ماننا اس پر لازم نہیں ہے وہ اخلاقی اقدار ہیں ٹھیک ہے کے شوہر کے ماں باپ جو ہیں ان کا حکم ماننا بھی بیوی بی پر لازم نہیں ہے اگر وہ کرتی ہے ان کا تعمیل حکم کرتی ہے تو اچھی بات ہے یہ اخلاقیات میں سے ہے ٹھیک ہے اور گھر میں جو دیوسانیاں اور جٹھانیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے یہ ہمارے خاندانی کچھ رسم و رواج تو ہو سکتے ہیں لیکن شریعت میں دیورانی ہو یا جیتانی ہو وہ اپنے چھوٹے بڑے پر روپ نہیں ڈال سکتی اس کو مجبور نہیں کر سکتی کسی سلسلہ میں تو ہمارے عام گھروں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جناب وہ جس کا جی چاہتا ہے کسی کو نوکر بنا کے رکھ لیتے ہیں اپنے اپنے تو شوہر کی ادب توجہ یا اس وجہ سے تو یہ غلط ہے شوہر کا حکم مانا البتہ اس پر لا دینا اگر شوہر حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو اور وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر کرنا ضروری ہے عورت کے لیے شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم اگر شوہر بھی دے رہا ہے تو بھی قرآن پاک فرماتا ہے کہ جس طرح ماں باپ کے لیے فرمایا فلاد ہما تو اس صورت میں بھی ان کا حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے تو ایسے ہی شوہر بھی اگر شریعت کے خلاف حکم دے دیں مثلاً کہتا نماز نہ پڑھو فرض نقل پڑنے سے روک سکتا ہے فرض یہ نفل روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہیں رکھ سکتی تو باقی فرض فرائض جو ہیں ان, ان سے منع کرے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا اور اس کی بات پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک سوال ابھی مجھے آیا ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی نے جی وعلیکم السلام و اللہ فراز بھائی ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور اس کا کاروبار مکس ہے اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے تو اس کی اس نے زکوٰۃ دی ہے تو اب سوال یہ آیا کہ آیا اس کی زکات ادا ہوئی یا نہیں ہوئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حلال اور حرام نکس ہوگا تو اس پر حرام جو اس نے کمایا ہے اس کی تو کوئی زکوات ہی نہیں ہے سرے سے تو اصل زکوات تو ہوتی ہے حلال مال میں سے اور زکوات کا مطلب بھی مال کو پاک کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ حرام کما ہے اور زکات بھی دینا چاہتا ہے تو کم از کم کا اس کو اتنا خیال کرنا چاہیے کہ الگ جو ہے حلال اس کی زکات دے حرام جو ہے اس میں قوائی سرے سے حرام ہے تو اس میں زکات دے نہ دے وہ کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہونے والا تو اس طرح اس نے جو کیا ہے اس میں سے حساب لگایا جائے گا کہ جو اس نے زکات دی ہے اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس نے کن پیسوں سے دی ہے اور کتنے مال کی دی ہے اگر اس کی جو حلال مال ہے اس کی جتنی زکات بنتی تھی وہ اس کے حلال مال سے ادا ہو گئی ہے تو ٹھیک ورنہ زکات ادا نہیں ہوئی اگر اس نے زائد دی ہے حرام کی بیچ میں شامل کیا تو حرام مال جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا تو اس کی کوئی زکات بھی نہیں ہے تو جس نے لی ہے اگر اس کو علم نہیں ہے کہ یہ مجھے حرام پیسے دیے گئے ہیں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ استعمال کرے گا تو اس کے لئے جائز ہوں گے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا اس کو بتایا نہیں گیا اچھا تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حرام مال کی جو دے رہا ہے اس میں اگر اس نے سواب کی نیت کی کہ مجھے سواب بھی ملے تو سخت گناگار ہے تو اگر اس نے ویسے نکال کے دے دیے کسی کو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا البتہ جو, جو لے رہا ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے اگر اس کو علم نہ ہو کہ یہ حرام کے پیسے ہیں تو ہاں جی زکا رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں لیکن رشتہ دار جو ہیں وہ اس کی جڑ اور اس کی شاخوں سے نہ ہوں مثلا بیٹا اپنے باپ کو دادا کو پردادا کو نانا کو نانی کو ان کو نہیں دے سکتا اسی طرح باپ اپنے بیٹے بیٹی کو ان کی اولادوں کو آگے نہیں دے سکتا بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ داروں نے اگر کوئی حقدار ہو غریب ہو تو اس کو پہلے دینا چاہیے اس کا پہلا حق ہے جی یہ قرابت کے جو رشتے ہیں نا باپ کا بیٹے کا اور اس کے باپ سے اوپر کو چلتے جائیں آپ جیسے بھی باپ دادا اس کے والد دادی اس کا والد اسی طرح بیٹا اس کی اولاد بیٹی کی اولاد ان کو نہیں دے سکتے ہیں بہن بھائی ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں بلکہ اگر ان کو ضرورت مند ہوں تو ان کو دینا بہتر ہے اور دوسرا سوال مجھے یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ ان کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں یا جو شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک وہ کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہیں اس کے بعد بھی اگر کسی کو وہ پرابلم جاری رہتی ہے اس کی عادت کے خلاف جاری رہتی ہے یا دس دن کی لمٹ کراس کرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں یعنی بیماری کا خون ہوتا ہے اس میں عورت جو ہے وہ وضو کر کے گسل کرے اپنا نماز پڑھے روزہ بھی رکھے گی شوہر بھی قربت کر سکتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے ہر نماز سے مراد یہ ہے کہ جس بھی نماز کا وقت شروع ہو ایک مرتبہ وہ وضو کر لے اور کوئی عارضہ وضو توڑنے والا لاحق جب تک نہ ہو تو اس کا وہ وضو کافی ہے اس ایک وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہے نماز تراوی اگر بیچ میں آئے یعنی عشاء کا وضو اس نے کیا ہے اب اگر وہ اس کا وضو کسی اور عرضی کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا تو انتہائی صحر تک وہ اسی وضو کے ساتھ ساری عبادت کر سکتی ہے تو اس کے لیے الگ سے وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن جیسے ہی نماز کا وقت گزر جائے گا دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس کو کوئی اور عرضہ وضو توڑنے والا پیش نہیں بھی آیا تو بھی اس کا وزو خود بخود ٹوٹ جائے گا اس کو ہر نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا تو یہ تو وہ سوالات تھے جو ابھی مجھے آئے ہیں پی ایم میں اچھا جناب اور کسی کا کوئی سوال ہو جناب جی اچھا جی ایک سوال ہے کہ طلاق کے محمد مطلب اللہ جب اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے پھر کچھ دن کے بعد رجوع کر لیتا ہے پھر کچھ عرصے کے پرابلم ہوتی ہے اور پھر وہ ایک طلاق دیتا ہے سوال یہ ہے کہ طلاق کیا ہے دو طلاق ہوں گی اچھا جناب جی بالکل جناب ایک طلاق جب اس نے دے دی ہے تو اس سے ایک طلاق کا حق چھن گیا ہے اب وہ تین طلاقوں کا مالک نہیں رہا اس کے پاس اب دو طلاقوں کا حق باقی ہے اس نے رجوع کر لیا تو اب اس کے پاس دو طلاقوں کا اختیار ہے جب اس نے دو طلاقیں دوبارہ پھر دوسرے رجوع کے بعد ایک عرصہ کے بعد ایک اور طلاق دے دی تو اب بھی اس کے پاس رجوع کا اختیار ہے لیکن اس کے بعد صرف ایک طلاق کا وہ مالک رہ جائے گا اگر اس نے وہ طلاق دے دی تو اس کی بیوی جو ہے وہ مغلظہ طلاق کے ساتھ اس کے نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو جائے گی کیونکہ دو طلاق تک قرآن پاک اور ہے طلاق ومر و مرلہ طانف انصاف عمدہ احسان صورت بقرہ دوسرے پارے میں کہ دو طلاقیں طلاق دو مرتبہ تک ہے اس میں اچھے طریقے سے روک لے یا اس کو چھوڑ دے ٹھیک ہے اگر اس نے روکنا ہے تو ملازمت کے رجوع کر سکتا ہے دو طلاقوں تک تو جیسا آپ نے طریقہ لکھا ہے یہ طلاق دینے کا طریقہ بھی یہی ہے اگر خدا نہ نخواستہ کسی کا نبھا نہیں ہو رہا اس کو ایک طلاق دینی چاہیے ایک طلاق دینے کے بعد اس کی وہ پیریڈ جو ہے وہ گزر جائے پھر وہ دوسری طلاق دے اسی طرح پھر تیسری تو اگر دینی پڑ جائیں تو خدا نخواستہ اور یہ طلاق دینا ناپسندیدہ ترین عمل ہے اگرچہ یہ جائز ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ابغد الحلال عمد اللہ حلال کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے ناپسندیدہ کام ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجزل ارش اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے ان طلاق دینے سے تو اگر کوئی ایک, ایک طلاق دے اس کے بعد اس کے پیریڈ کے ختم ہونے کا انتظار کرے پھر دوسری دے پھر اس طرح تیسری اگر اس نے ایک طلاق دی ہے اور پھر اس نے رجوع کر لیا ہے تو اب اس کے پاس دو طلاقوں کا حق ہے پھر اس نے اس کو دوسری طلاق دے دی ہے تو ابھی بھی اس کے پاس رجوع کا حق ہے دو طلاقوں کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے جب اس نے تیسری طلاق اس کو دے دی ہے تو اب اس کے پاس رجوع کا کوئی حق نہیں ہے اب اس کی بیوی بی جو ہے مکمل طور پر اس کے نکاح سے نکل گئی ہے جی نہیں کینسل نہیں ہوگی جناب بالکل ٹھیک ہے جناب جتنے بھی لوگوں نے بھائیوں نے پی ایم کیے تھے امید ہے سب کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات مل گئے ہوں گے اگر کسی کو اور کوئی سوال ہے روم میں ٹیکسٹ لکھ دیں مائک بھی کے بتا دیں یا مجھے پی ایم کر دیں حسان بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے نیٹ کا کیا بنا وہ چل پڑا ہے کہ نہیں چلا یو کے والوں کی نظر مسلسل آپ پر ہے کہ نہیں ہے یہ بات بتا دیں اچھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوش رکھے جی اللہ تعالیٰ نہیں چلا انہ لاج تو ابھی شاپ سے ہی آن لائن ہے آپ اچھا اچھا تو جناب آج پھر آپ ایک بیان جو ہے وہ مس کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ان اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات تاجدار ہلاکا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کی حوالے سے کچھ بیان ہونا ہے ان شاء اللہ تعالی اچھا وہ ڈسکنیکٹ کروا دیا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا, اچھا, اچھا صحیح وہ کس کمپنی کا لیا ہوا تھا آپ نہیں كہ ہمارے احسان بھائی پی ٹی سی ایل كا بہت اچھا چل رہا ہے ہمارے یہاں تو اور اب بھی سنا ہے آپ كے پی ٹی سی ایل کا براڈ بینڈ تھا ہمارے تو اللہ کا شکر اچھا چل رہا کبھی خدا تھوڑی پرابلم کرتا ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہفتہ ہفتہ کمپلین بھی ہو جاتی ہے جب کرتے ہیں تو وہ پک بھی كرتے ہیں چلے خیر ہوگا كوئی علاقہ وائز حساب كتاب وعلیکم السلام و رحمت اللہ سانی بھائی کیسے ہیں آپ کیریئر سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں نہیں جناب آپ پی ٹی سی ایل کو بدنوائیں نہ دیں جناب احسان بھائی ہمارا تو جناب سارا سسٹم پی ٹی سی ایل کے اوپر چل رہا ہے جی الحمدللہ اللہ سانی بھائی میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے جناب تو جناب نہیں ہے کسی کا کوئی سوال تو پھر بیان شروع کریں اگر آپ بھائیوں کی اجازت ہو تو کچھ دیر جو ہے وہ حاضری لگوا لی جائے مولانا شیر خدا کی بارگاہ میں اور اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی پھر سوالات جوابات کا سلسلہ چلتا رہے گا دیگر علماء آباد کشیف لاتے رہیں گے اور سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا الحمدللہ رب العالمین للمتقین الحمد للہ جی آ جائیں گے نام آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مخیرہ علامہ صاحب میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو آ, آ, بیان شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کے ہاتھ سے مائک لے لیا اصل میں ایک ہفتہ تقریباً ہو گیا تھا میں نے روم والوں سے نہ سلام کی نہ دعا کی نہ دعائیں لیں نہ دعائیں دیں تو میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے اس لیے کہ میں بھی تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا یہاں شاپ سے <سؤال> تو گھر کا بھی کنیکشن کیونکہ ابھی تک میرا ہاں میرا آفس کا بھی نیٹ جو نا وہ تین دن سے بند پڑا ہوا تھا تو میں یہ ہاں یہ یو کے وز کے نیٹ کا مذاق اڑانے کا نتیجہ ہے کہ جو ہے میرا نیٹ خراب ہو گیا ہے تو خیر کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے یہ تو یہ پارٹ آف لائف ہے دنیا میں کچھ نہ کچھ پرابلم تو چلتا ہی رہتا ہے ایک سیکنڈ جی جی جی फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट की जो पॉलिसी उसी को देखें से सुबह बाकी सुबह जमा करा दे अभी ऑर्डर ले रहे हैं बाकी सुबह सुबह जमा करवा देना जो पॉलिसी होती पॉलिसी को आप कंटिन्यू करें ठीक है ओके اچھا جی تو میں ارض یہ کر رہا تھا میں اصل میں چونکہ ابھی تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا یہاں سے تو اس لیے میں نے کہا کہ جانے سے پہلے آپ سب سے ذرا مائک پر آ کر سلام دعا بھی کر لوں اور آپ سب کی خیریت بھی معلوم کر لوں اور آپ سب سے دعائیں بھی لے لوں اور سب سے حال احوال بھی معلوم کر لوں پھر اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ماشاء اللہ روم میں اپنے مصروف ہی رہیں گے اور میں بہت ہی کمی محسوس کر رہا کہ میں آپ لوگوں سے بالکل ہی جو ہے میرا تعلق جو ہے اس طرح سے نیٹ سے بالکل ہی ختم ہو چکا تھا اور بالکل ہی میں آپ کو بہت، آپ لوگ سب لوگوں کو بہت مس رہا تھا تو آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اللہم صاحب آپ ٹھیک ہیں خیریت سے آپ کی طبیعت شروع ٹھیک ہے علامہ صاحب ہمارے وہ جو علامہ بزم رضا صاحب ان کی طبیعت ٹھیک ہے علامہ بزم رضا صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور باقی چودھری صاحب پریٹ بھائی اور باقی افتاری نیٹ بھائی کی آئی ٹی میرے کو نہیں نظر آ رہی ہے مریض مصطفی بھائی کمزور ایمان طالب دیدار مدینہ مکہ مدینہ میری جان شہر بھائی نواز سیما جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں سب لوگ آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں بال بچے ٹھیک ہیں، ہے گھر میں سب خیر و عافیت ہے ہمارے سر پر ہاتھ بھی خیر یا چاچو حسان آج کر لو گھر تو اپنا اللہ تعالی ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حکاست فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حزبہ مان میں رکھے اللہ تعالی اِس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اپنی رحمتوں سے اپنی مغفرتوں سے اور جہنم سے عذابی ہم سب کا مقدر فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو مطلب کہاں پہلے صنعت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت رمضان رمضان مبارک کے تشریف لے جانے سے پہلے پہلے ہم سب کی مفترت فرما دیں ہم سب سے راضی ہو جائیں ہم سب کو بخش دیں ہم سب پر اپنا کرم فرما دیں سے کاش آمیر معامین مجاہد نبی کی جی نبین عالم صلاح و تقلیم تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کا مجھ گنا مجھ گناگار سیاہ کار بدکار بد کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میں مائک السلام علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی آواز آ رہی ہے حسان بھائی کا جناب پھر لگتا ہے کوئی آرڈر آیا ہے تو اب آرڈر پکڑ رہے ہیں میرے خیال میں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات رہے گی تو پھر دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت تک جناب آپ دوبارہ ان کو مائک نہیں ملنے والا تو بہت شکریہ آپ سب رات کا کافی بھائی آج کافی دنوں کے بعد روم میں ماشاءاللہ اللہ جی اِد میں روم میں ماشاءاللہ اللہ رونق لگی ہے تو بڑا بڑی خوشی ہو رہی ہے کئی دنوں سے تو میں آتا تھا اور جناب ریکارڈنگ وغیرہ لگی ہوتی تھی تو ہم بھی سن سن کے چلے جاتے تھے اور فیضان مدینہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی محنت سے روم کو چلاتے ہیں جی بونس ملے نہ ملے بونس نہ مل جائے بس یہ مجھے فکر ہے اچھا کرامت اللہ اکبر کبیرہ جی جناب تو ماشاءاللہ کافی بھائی آ گئے ہیں اور جو ابھی نئے آئے ہیں جو اس سے پہلے بات نہیں سن سکے ان کے لیے میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں کہ آج پاکستان میں اکیسرا مضام مبارک ہے اور پاکستان سے ملحقہ جو ممالک ہیں وہاں بھی تو اکیسرا مضامین مبارک شیر خدا مولان مرتضیٰ حضرت سیدنا علی کر رم اللہ تعالیٰ جھاول کریم کا یوم شہادت ہے تو اس مناسبت سے انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو جو ہو, ہے وہ ہوگی سوال جواب کا سیشن ہو چکا اور اگر کسی کا کوئی ابھی سوال باقی ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی بیان کے بعد میں ہوگا الحمد رب العالمین ولا قبۃ للمتقین وسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ولا علی صابح اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وبارك وسلم من منسرحین حضور نبی کریم روف الرحیم شفیع المز خاتم خاطمین صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو تو رب کریم اس پر خوش ہو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے میری ذات پر درود پاک پڑھا کرے سب حضرات جہاں کہیں بھی ہیں اپنے آقا و مولا سرکار دو جہاں سرکار الانبیاء علیہ متحد و سنہا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دیجاutilان کا نظران پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی کی و صحاب معلی 6 یا سیدی يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلیڈ کا و صحاب معلی شدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین يَا يَا محبوبہ <العالمين> حضرت, گرامی قدر حضرت سیدنا علی حضرت سید مولا مرتغا شیر خدا تاجدار العطا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا آج یو شہادت عادت ہے اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ سے وابستہ ہر ہستی کی عزت و تعظیم و تقریم الب اللہ تعالی کرتے ہیں چاہے وہ ہستیاں ان کا تعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کے گھرانے سے ہو یعنی آپ کے اہل بیت پاک ہوں آپ کی ازواج متحرات ہوں یا ان کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے در پاک سے ہو یعنی آپ کے صحابہ کرام علیہ وہ ہو تو کوئی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہو تو اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے الحمد کہ وہ سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں سب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی بھی دوسرے فرقے فرقی کے پاس یہ سعدت نہیں ہے کیونکہ ان کا دستور یہ ہے کہ جو صحابہ کرام والے مردوان کا نام لیتے ہیں اور وہ بھی نام کی حد تک تو وہ اہل بیت کے دشمن ہیں اور جو صرف اہل بیت کا نام لیتے ہیں ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو وہ اس میں فرات و تفرید کا شکار ہیں اور صحابہ کرام والے مرجمان کے دشمن ہیں تو ہمد اللہ تعالیٰ مسل کے حق راہ اعتدال اہل سنت و جماعت کے پاس ہے ہم الحمدللہ ال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بھی ماننے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کے بھی ماننے والے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رواجم طہارات رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھی غلام ہیں الحمدللہ تعالی تو مولائے مرتضٰی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذاتِ گرامی اللہ تبارک و تعالی دلّال کریم کا ایک بہت بڑا تحفہ تھا اسلام کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک و, و سلامہ کی مبارک گود میں بوقت ولادت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا کیونکہ اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی والدہ معاہدہ حضرت فاطمہ بنتے اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے میں مصروف تھی تو جب مجھے زراعت کے حلقے سے آثار محسوس ہوئے اور میں کعبۃ اللہ کے اندر گئی اللہ پاک نے مجھ پہ کرم فرمایا اور میری گود میں مولا مطلب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آئے اس کے بعد کی جو کیفیت تھی اس سے وہ پریشان ہوئی گھبرا گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی جیسے مائیں بچوں کو ہلاتی جڑاتی ہیں پچکارتی ہیں تو وہ سب کوششیں انہوں نے کر لی لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی اس کے بعد پھر آپ کے والد ابو طالب نے بھی کوشش کی انہوں نے بھی دیکھا ہلایا جلایا باقی تمام اعضاء ٹھیک ہیں لیکن آنکھیں نہیں کھول رہے تو وہ سارے کے سارے پریشان ہوئے تو اسی اسنا میں وہ لے کر جب چل رہے ہیں گھر پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را انتظار فرما رہے تھے تو جیسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مول مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو رکھا گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھا کر ان کو سامنے کیا تو حضرت شیر خدا ربی اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں آنکھیں کھول کر سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضرت مولانا شیر خدا ربی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کتنا بڑا فیضان لے کر پیدا ہوئے کہ آپ نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلی آنکھ اس چہرے پاک کو دیکھی جس کے قسم اللہ کا قرآن ذکر فرما رہا ہے اس چہرہ مقدس کو دیکھا جس کے قصید اللہ کا قرآن رہا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کی زیارت اور اللہ کے پیارے محبوب صلہ علیہ وبارکہ وسلمہ نے پہلا غسل جو بچوں کو دیا جاتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیا حضرت مولانا متضاعیٰ شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اور غسل دینے کے بعد آپ کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے وجہ پوچھی گئی کہ حضور یہ خوشی کا موقع ہے اس پہ آنسو میں آنے کا سبب سمجھ نہیں آیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو پہلا غسل میں نے دیا ہے اور مجھے آخری غسل علی دیں گے اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کتنا سچ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال با کمال پر آپ کو جو وصل دیا گیا اس میں مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی شامل تھے اور آپ کو مدینت العلم کا جو دروازہ بنانے کا شرف حاصل کیا شرف ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیضان ملا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا مدینہ العلم وعلی بابا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اس کا ایک سبب جو شیخ محقق محقق الطلاق شاب الحکم محدی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا اور یہ شاہد الحکم محدی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اہل سنت و جماعت اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اہل سنت و جماعت ہم بھی ان کو مانتے ہی ہیں لیکن بیگانے جو ان ویسیوں کی عظمتوں اور رفاطوں اور شانوں کے قائل نہیں ہیں وہ بھی مجبور ہیں دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالحق محدث دہروی رحمتہ اللہ تعالی عہ ایسے حضوری بزرگوں میں سے تھے جن کو ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی جن کی ہر رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرتی تھی تو وہ لکھتے ہیں کہ مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو اتنا علم اتنا علم ہے اور اس کی علم کا اندازہ آپ لگائیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو جواب قرآن سے دوں گا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ مجھے قرآن کریم کی جتنی آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہر آیت کا پتا ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی کون سی آیت رات میں نازل ہوئی کون سی آیت دن میں نازل ہوئی کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی فرمایا میں ہر آیت کو اس کے شان نظور اس کے پس منظر کے ساتھ جانتا ہوں اللہ اکبر تو اور پھر فرمایا کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو سورت فاتحہ کی تفسیر سے ہی ستر اونٹ بھر دوں تو آپ اندازہ فرمائیے تو سات آیتوں کی سورت فاتحہ شریف کی تفسیر لکھنے سے ستر اونٹ بھر جائیں تو اگر چھ ہزار چھ آیات کی تفسیر لکھی جاتی تو کیا بنتا تو یہ علم کا کمال ہے تو رسول کریم سمبل ہوتا علیہ بارکا وسلم کی بارگاہ سے یہ فیضان ملا کہ علم کا یہ حال تو پوچھا گیا کہ حضور آپ کا یہ علم آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کم اس کم پڑھنے سے تو اتنا علم نہیں آتا تو مولانا مرتبہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ عاشقوں کے آشکوں والا جواب تھا جو آپ نے دیا اور عاشقوں کے دلوں کو خوش کرنے والا جواب آپ نے ارشاد فرمایا اور اشاد شادق کے ایمان کی جان ہے جو جواب آپ نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کیوں غسل داد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو غسل دیا گیا تو آپ کی مبارک آنکھوں پر پانی کے کچھ کترے ٹھہر گئے اور غسل دینے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں پر پانی کے چند ککڑے ٹھہر گئے تو مولا مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے صاف نہیں کیا بلکہ ان کو اپنی زبان سے چوس لیا تو یہ اس اب پاک نے میرا سینہ روشن فرما دیا اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر پوشیدہ نہیں رہنے دی تو ہر چیز کا اللہ پاک نے مجھے علم عطا فرما دیا تو آپ اندازہ فرمائیے جس پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و علی و بارکا و کے جسم مقدس سے لگنے والا پانی کا قطرہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ان کو چوس کر مولا علی علم کے شہر کے دروازے بن جائیں اس پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ وسلم کی اپنی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا ان کے جسم مقدس کا عالم کیا ہوگا ان کے جسم پاک سے مس کر جانے والی دوسری چیزوں کی برکت کا عالم کیا ہوگا تو وہ مولان مرتبہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو جو علم کا <متحت> اس قدر سمندر بنے جو علم نے کے نے اس قدر گہرائی میں پہنچے تو علم ملا کیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے سرکار علیہ السلام کے جسم میں پاک سے لگنے والے قطروں کو چوسنے کی برکت سے تو وہ بھی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی شان میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم ان بھی منزلت ہارونا اے پیرے علی آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ کی اللہ علیہ کی موسا علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ نسبت تھی انتمنی منزل کا ہارون ابھی موسا علیہ السلام اسلام اللہ اللہ نبی فرمایا بس یہ کہ وہ نبی تھے ہارون علیہ السلام اسلام آپ نبی نہیں ہیں باقی نسبت وہی ہے وہ ان کے بھائی تھے اور آپ میرے بھائی ہیں اور پھر قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ یوم یا فرمر من عقی و ام ہی وہ ابھی ہی و صاحبتی ہی ہی کہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب بھائی بھائیوں سے بھاگیں گے ماں بیٹوں سے بھاگے گی باپ, باپ اولاد سے خوراک اختیار کرے گا تو ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا اس دن بھی فرمایا کہ ہر سبب کا رشتہ ہر نسب کا رشتہ ہر سسرالی رشتہ سب کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ سب اب و سہری <وَسَحْرِي> رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام رشتے اس دن بھی برقرار ہوں گے میرے ساتھ جس کا جو رشتہ ہوگا کسی کا نسب کا رشتہ ہوگا تو وہ بھی قائم رہے گا سبب کا رشتہ ہوگا تو وہ بھی قائم رہے گا سسرالی رشتہ ہوگا تو وہ بھی قائم رہے گا اور اس مولا متضاع شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا انتخی دنیا والا خیرہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی, بھی میرا بھائی. ہے. اس کے باوجود دیکھیے پوری حدیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں کسی موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا جب بھی سرکار کی بارگاہ میں ارض کیا ہے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا ہے یا نبی اللہ کہہ کر پکارا ارے جن کو سرکار نے خود اجازت دے رکھی ہے کہ آپ میرے بھائی ہو وہ بھائی کہتے تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا اور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نبی کا چھوٹا بھائی ہوں کتنے افسوس کی بات ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ کل کے لانڈے لپاڑے اٹھ کر جن کو کچھ پتا نہیں ہے جن کو اپنی اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہے اپنے خاندان کا پتہ نہیں ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی سوچ رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں صرف سمجھ نہیں رہے بلکہ اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ سرکار کی عزت جو ہے وہ بس بڑے بھائیوں کی کرنی چاہیے تو مولا مرتدہ شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا حق تھا انہوں نے کبھی یہ حق استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگرچہ یہ بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا ہے لیکن میں ہوں تو سرکار کا غلام نہ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ کہ کبھی نہیں پکاروں گا جب بھی پکاروں گا یا رسول اللہ کہہ کے پکاروں گا جب بھی پکاروں گا یا حبیب اللہ کہہ کر پکاروں گا محترم حضرات بول مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان نے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے اس حدیث پاک کی راویہ ام المومنین سیدتنا سیدہ ارشۃ صدیقہ عنہما آپ اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا النظر الى الا وجہ علی عبادتن علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اب یہ اڈیسی پا کا بہت معروف حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے اور اس حدیث کو شیعہ حضرات بڑے زور لگا لگا کے پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہم سمت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک اول مرتدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے کو دیکھنا عبادت ہے لیکن یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے سیدہ صدیق اکبر سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا کیا قصور ہے کہ جب حدیث کی روایت کی باری آتی ہے حدیث مان لیتے ہو راویوں کا انکار کر دیتے ہو ان کی شان میں بہتان لگاتے ہو تبرہ کرتے ہو ان, کو ان کے بارے میں نازیبہ کلمات بکتے ہو تو کیا اصول حدیث کی یہ بات بھول گئے اگر راوی موتبر نہیں ہے تو پھر حدیث بھی موتبر نہیں ہے اگر راوی موتبر ہے تو حدیث موتبر ہے اب اصول اور قاعدہ لازم کر لو اگر اس حدیث کو ماننا چاہتے ہو تو پہلے اس حدیث کے راویوں کو مانو جب تک راویوں کو نہیں مانو گے اس حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتے تو جب تک راویوں کو مانو گے نہیں تب تک تمہیں یہ بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی اور یہ کیسی عجیب بات ہے کیسا کافرانہ طریقہ ہے قرآن فرماتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم آدھے کو مانیں گے آدھے کا انکار کریں گے جس کو جتنے حصے ہمارا دل چاہے گا ہم ایمان رکھیں گے جتنے سے چاہے گا انکار کر دیں گے اور یہ وہی طریقہ ہے کہ حدیث کے الفاظ جناب وہ میٹھے ہیں وہ تو ہڑپ کر لیے اور صحابۂ کے نام رضوان کے سرخیل اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور میر المین خلیفۂ بلا فصل جو رسول اللہ صلی اللہ علسم کے خلیفۂ اول ہیں جانشین مصطفیٰ ہیں ان کی عزمت اور شان کا انکار کرتے ہو یہ جی کیسا انصاف ہے کہ کی کیسی دوگلا پالیسی ہے کہ اپنے مطلب کی بات جو ہے اس کو لے لیا جائے اور صحابہ کرام کی عظمت اور شان والی بات جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو اصول اور قاضہ یہ ہے اگر حدیث کو ماننا چاہتے ہو تو آج سے سچے دل سے طائب ہو دو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنی چھوڑ دو مومنوں کی اما جان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ کی رفیقۂ حیات محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ سدیدہ تناسد راجر الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان میں گستاخیاں کرنی چھوڑ دو بلکہ ان کو اپنے سر کا تاج بنا لو پچھلی خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی مولا علی کی بارگاہ میں عزت بھی بڑھ جائے گی ورنہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس کو منہ نہیں لگائیں گے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہ کرتا ہوگا تو سنیے حدیث پاک ایک دن مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں سکی و اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا بڑی محبت سے دیکھا اور مسکرا دیے مولا مرتدا نے دیکھا مسکرانے کی بظاہر کوئی وجہ تو نہ سمجھ میں آئی تو سوال کر دیا کہ اے پیارے علی اے پیارے ابو آپ مسکرائے کیوں ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وبارکا وسلم کی حدیث یاد آگئی کہ جو علی سے محبت کرے گا علی سے پیار کرے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے پیار کرتا ہوں تو اس وجہ سے مسکرا دیا تو سیدنا علی پاک شیر خدا ربیع اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین جواب دیا کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک علی تیری مہر کے ساتھ بندے جنت میں جائیں گے لیکن تو بھی اسی کے پاسپورٹ پہ مہر لگانا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی اب وہاں تو محبت کا عالم یہ ہے وہاں تو پیار کا عالم یہ ہے اور یہ کتنے بد لوگ ہیں جن کے صرف لباس کالے نہیں ہیں جن کی شکلیں بھی کالی ہیں دل بھی کالے ہیں اور وہ صحابہ کے اور مولا مرتضیٰ شیر خدا ربی اللہ تعالیٰ عموم کے درمیان تنازعات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے درمیان جھگڑے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہاں پیار کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں محبت کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں الفت کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں کے سوا کچھ نہیں ہے تو محترم حضرات اول مرتدہ شیر قدارتی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ایسی ہے جو بیان سے باہر ہے یہ حدیث پاک عرض کر کے اور اجازت چاہوں گا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب غلاموں سے فرمایا اللہ تعالی فرمایا کل ہی جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خبر کو فتح فرما دے گا اور اس حدیث کو صحیح سمت کے ساتھ امام بخاری رحمت نے بخاری شریف میں روایت فرمایا کہ جب سرکار صلی اللہ وسلم نے یہ فرما دیا تو ساتھ ہی فرما یو شب اللہ رسول اللہ فرمایا جس کو میں یہ جھنڈا دوں گا جس شخص کو میں یہ جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول جلا جلاسلا السلام سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں تو اب حدیث پاک کے الفاظ دے غور کر لیں لوگ کہتے ہیں آنے والے کل کیا ہوگا کوئی بتا نہیں سکتا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بتا رہے ہیں کہ کل خیبر فتح ہوگا اور فتح بھی اس کے ہاتھ سے ہوگا جس کو میں جھنڈا دوں گا تو وہ پھر کیا ہوا اب ہر صحابی یہ آرزو لیے ہوئے آیا اپنے اپنے آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں کہ کاش یہ سعادت میرے حصے میں آ جائے کاش یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالی صبح جھنڈا مجھ کو عطا فرما دے اللہ اکبر سب یہ آس لے کر یہ امید لے کر یہ تمنا اور آرزو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے اٹھ کے آ اب صبح جلدی جلدی سارے حاضر ہوئے سبھی اسی انتظار میں ہیں کہ دیکھیے کس خوش نصیب کے نام قرآن نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا عین علی ابن وبی طالب علی کہاں ہے تو غلاموں نے صارق صلاحۃ وسلام یش تک آئی ہے ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے وہ یہاں حاضر نہیں ہو سکے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم وسلم کو بلاؤ جب بلایا گیا اب بادی ہے اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس لعاب شریف کا ڈالنا تھا تو میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھیں اور اس کے بعد سرکار صلی اللّہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر جو تھا اس کی فتح مسلمانوں کے حصے میں لکھ دی اس کا دروازہ جو آج سد ٹن آج سو ٹن کا وزنی دروازہ تھا اس کو مولان مرتضیٰ شیر خدا ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخاڑ دیا تو اندازہ فرمائیے کہ کس قدر عظمت اور شان ہے مولان مرتضی شیر خدا ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ وہی علاقہ تھا جہاں مرہب کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تو مرحب نے جو ایک ہزار بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا اس نے کہا کہ میں مرحب ہوں پورا عرب میرے تلوار کی کاج سے ڈرتا ہے تو مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے مقابلے میں تشریف لائے تو آپ نے اور کچھ نہیں کہا فرما انل لذیذ سمت نے حیدر میں تو وہ ہوں میں وہ ہوں کہ جس کا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے حیدر کا مطلب ہے شیر تو اب جو علم العروض جو شاعری کا علم ہے یہ پورا مشرا تھا شعر تھا تو اس میں وہ لو لوگ حیران ہیں کہ یہ جملہ اس طرح بنتا نہیں ہے گرائمر کے لحاظ سے شاعری کے علم کے لحاظ سے ادب کے لحاظ سے وزن کے لحاظ سے کہ انلہ جی بھی صاف لگایا جاتا حالانکہ سمت نی عمی حیدر اتنا ہی کافی تھا کہ میں ایمان نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں وہ ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی تو یہاں پہ بعض سیرت نگاروں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے اس کا سبب بیان کیا وہ یہ اصل میں اس جنگ سے کچھ دن پہلے مرحب نے ایک خواب دیکھا اور خواب نے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے تو اس خواب کی وجہ سے بڑا پریشان تھا اب جیسے ہی وہ مولا مرتضا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نوں کے مقابل آیا آپ نے سنا انلزی میں وہی ہوں میں وہی شیر ہوں بس یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ جس نے تجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا وہ شیر میں ہی ہوں اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مولا مرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کی کاٹ کے سامنے وہ ٹہر نہیں سکا بزرات گرانی قدر مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی ذات ہے اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھا خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبا... آپ کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے آپ کی نور, نور نظر لخت جگر نور چشم سید فاطمہ سیدمت ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر مب... شوہر نامدار ہونے کا شرف حاصل ہے تو بعض لوگوں نے آج کل یہ شوشہ اڑا رکھا ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سیاسی طور پر پہلے خلیفہ تھے تو یہ قطع غلط بات ہے اور اپنی اختراع ہے لوگوں نے جو گھر رکھی ہے حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا انفرادی مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پہ اس کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر اجتماعی طور پر سیدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی سرکار صلی اللہ تعالیم کے روحانی خلیفہ اول ہیں اور آپ ہی آپ کے سیاسی خلیفہ اول ہیں جو بھی خلافت آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اس, کا اس میں سب سے پہلا حق جو ہے حجرت سی رنب القر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اول مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرمائے اور میری دعا ہے کہ مالک الملک جو کچھ میں نے صحیح صحیح بیان کیا اس کا سواد میرے شیخ طریقت استاد العلماء پیر الحاج ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قادری رضوی رحمتہ اللہ تعالیٰ آپ کی روح پر فطو کو عطا فرما اور جتنے بھائی بہنیں اس روم میں موجود ہیں جنہوں نے مجھے سنا اپنا وقت نکالا وہ اللہ تعالیٰ سب کے جتنے مسلمان اعزا قربا دوستہ دار دوست ابا خوت ہوئے یا لگ سب کو اس کا ادر عطا فرما سب کو جنت الفس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دینِ متین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما جتنے بھائیوں نے دعا کے واسطے کہا ہے مولا اللہ سب کی نیک تمناؤں اور زووں کو برا فرما مول کالا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیال تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے بھائی بیرون ملک مقیم ہیں کسی کسی وجہ سے پریشان ہے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما کوئی ویزا کی وجہ سے پریشان ہے کوئی کسی مسائل میں گرا ہوا ہے اللہ پاک سب کے مسائل کو دور فرما دے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعال سب کے مسائل کا حل فرما دے مولا کالا جو ہم نے تجھ سے مانگا ہمیں عطا فرما مولا جو تو ہم تجھ سے نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما مولا جو ہم نے تجھ سے مانگا اگر اس میں کچھ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو مولا تعالیٰ اس کو بہتر کر کے ہمیں عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی آباد یہاں موجود رہے میری حوصلہ افزائی کرتے رہے مولا تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرماغ بل مائک فری ہے جی, کسی بھائی نے مائک پہ آنا ہے آج ایک سوال مجھے آیا تھا تو اس کا میں ذرا جواب دے دوں جی ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایک دوست کسی کو قرض دیا ہے اور اس نے واپس نہیں دیا ہے تو اب کیا اس کی زکاعت کون زکاط جی بہت شکریہ عبدالحکم رضا بھائی آپ اگر اس وقت مجھے سن رہے ہیں تو آپ کا سوال میں نے دیکھ لیا اصل میں سوال آپ کا بیچ میں آ گیا تھا لیکن اس وقت میں بیان شروع کر چکا تھا اور اس کو کوئی بھائی جو ہے وہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں تو پھر اس لیے میں نے اس کے بیچ میں جواب دینا وہ مناسب نہیں سمجھا تو ماشاءاللہ موجود ہے روم میں تو آپ کا سوال یہ ہے باقی بھائیوں کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کسی شخص نے دوسرے کو قرض دیا ہے تو ابھی اس نے مقروض نے قرض واپس نہیں کیا تو کیا اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ کون دے گا اس کا جواب یہ ہے کہ مقروض جو ہے اس کا ذمہ تو قرض اس کا ذمہ تو نہیں ہے یہ پہلے مقروض ہے ہاں جس نے दिया ہے اس کی زکاعت وہی وہ دے, دے گا جب اس کا وہ مال اس کے پاس واپس آئے گا اس وقت تک وہ اس کا حساب لگا کے اگر دو سال چار سال تک وہ نہیں دیتا تو ہر سال کا اس کا حساب لگاتا جائے اور ادا تب کرے گا جب وہ مال اس کے ہاتھ میں آئے گا ورنہ جتنا اس کے پاس موجود ہے اس کی زکاط وہ ادا کر دے امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اس کے علاوہ کسی بھائی کا اور کوئی شوال ہو تو کر لیں ورنہ آجائیں جائیں مائک پر کوئی فراہی جو مائک لینا چاہتے ہیں اور آج کا دن جو ہے اس کو ڈیکیت کریں مولا مرتدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے انداز سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں جی جی کامرن بھائی آئیے گا آپ سوال کر لیں یہ جی پیٹ کا کر کے اور ماتم کر کے ہم اس طرح کا آپ کا دن نہیں مناتے ہم ان کی وہ عظمتیں اور شانیں بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا تھا پیارے علی تیری وجہ سے دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے رسول اللہ وہ کون کون سے فرمایا ایک وہ جو تیری شان کو حد سے بڑھا دیا کریں گے اور دوسرے وہ جو تیری شان میں تنقید کیا کریں گے تو شیعہ جو ہے وہ سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا اور خدا سے کم درجے پہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ خدا طعیٰ کو بھی بھول ہو گئی اور وہی جو تھی وہ رسول پاک کی طرف بھیجی ورنہ حضرت علی کے پاس ہی بھیجنی تھی اور دوسرے جو وہی اور دیوبندی ہیں اور یہ سرے سے حضرت علی رضی اللہ کی عظمت اور شان کے ہیں ہی منکر دونوں قسم کے لوگ مارے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے عظمت اور شان جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی جنہوں نے مولا مرتدہ کی غلامی کی ایسے جیسے سرکار نے کرنے کا حکم دیا تو عادی کامران بھائی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ لکھ دیں میری آواز آ رہی ہے روم میں کیا میری آواز روم میں آ رہی ہے جی جزاک اللہ تو ماشاءاللہ اللہ واقعی بہت اچھا بیان آپ نے کیا حضرت بیان کے حوالے سے مجھے ایک سوال آیا اے ذہن میں ایک سوال آیا تھا انبیوں نے پہلے بھی شیوں نے ایک کے سنا تھا کہ یہ کہہ رہا تھا ایک بیان کر رہا تھا ایک ذاکر علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب وہ خیبر کا جو دروازہ تھا جو پتہ نہیں کتنے ٹن کا تھا اس کو اٹھایا سوانوں کی طرف پھینکا تو وہ آج تک نیچے نہیں آیا کیا یہ صحیح بات ہے وہ جو بیان کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھما کر اوپر کی طرف پھینکا پھر, وہ پھر آج تک وہ نیچے نہیں آیا تو پتہ نہیں کیا قیامت کے قریب پتہ نہیں کوئی ایسا ہی دن بتا رہا تھا جب وہ واپس آئے گا کہتے ہیں دروازہ تو میرا سوال میں عزت یہ اس کے بارے میں آپ بتائیے اور عزت ہی میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اگر مثلا کوئی یہاں سے سفر کرتا ہے کسی ملک سے پاکستان جانے کے لیے باہر کنٹری کسی سے پاکستان جانے کے لیے یہاں پر ہوگی اٹھائیس یا انتیس اور پاکستان میں ہوگا مثلا ستائیس ایک دن کیونکہ پاکستان پیچھے چلتا ہے تو وہ عید جو ہے اس کے اٹھائیس روزے یہاں ہو گئے مطلب اس کے اٹھائیس روزے ہو گئے تو پاکستان میں تو اس کے زیادہ روزے اس حساب سے ہو جائیں گے کھڑا ضرور تھا یہی میں سنا میں بھی اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا تو میں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دروازہ آسمانوں کی طرف پھینک دے اور آج تک نہیں واپس آیا تو یہ میرا سوال ہے آزاد کہ اگر میں پاکستان میں جاتا ہوں تو ادھر عید جو میری ہے وہ اٹھائیس روزے اکتیس روزے ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے اگر آپ کچھ فرمائیں کہ میری عید جو ہے سے ہی ہوگی اور کس کیا میں ادھر جا کر روزہ رکھوں گا ایک زیادہ اس کے بارے میں کچھ اشارت جزاک اللہ خیر hardship. السلام علیکم اللہ. و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ کامران بھائی مثلا جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں عرض یہ ہے کہ اگر آپ ٹریول کر جاتے ہیں پاکستان کے لیے یا کسی بھی دوسرے ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں جو ایک دن آپ سے کم ہے یعنی اس میں ہمارے یہاں اکیس جی ہے آپ کے یہاں بائیس ہے ٹھیک ہے تو جس ملک میں آپ جائیں گے آپ عید اسی کے حساب سے کریں گے چاہے آپ کے روز اکتیس ہو جائیں چاہے تیس ہو جائیں یعنی وہاں اگر انتیس ہوتے ہیں تو آپ کا ایک بڑھ کے ہو جائیں گے وہاں اگر تیس ہوتے ہیں تو آپ کے اکتیس ہو جائیں گے عید آپ اس ملک میں کریں گے اس کے حساب سے اب سوال یہ ہے یہ تو کلیئر ہو گیا اصل سوال یہ تھا کہ اگر کوئی پاکستان سے اس وقت یو کے میں یا یو ایس اے میں یا عرب شریف میں چلا جاتا ہے تو جہاں ایک روزہ پہلے سے رکھا جا چکا ہے تو اب اس کا تو کم ہو جائیں گے مثلا انتیس پہ عید ہوتی ہے تو اس کے اٹھائیس ہوں گے تو وہ بھی عید وہاں اسی اسی ملک کے حساب سے کرے گا اور ایک روزہ جو ہے وہ بعد میں قضاء کر لے گا اور اس کی بعد میں قضاء رکھے گا عید والے دن وہاں روزہ نہیں رکھے گا ٹھیک ہے اچھا جناب ایک سوال اور آ گیا ہے تو میں ذرا دیکھ لوں اتنی دیر میں کسی بھائی نے آنا مائک پہ تو آ جائیں مائک فری کرتا ہوں ماؤس کام کم کر رہا ہے تو میں مائک فری کرتا ہوں آج کوئی بھائی مائک پہ آنا ہیں پی ایم میں تھوڑا تھوڑا تفصیلی ہے ذرا اس کو دیکھ لوں اس کے بعد میں دوبارہ مائک پہ آتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو فیضان مرشد بھائی وہ ہر صاحب نے بتا دیا کہ دروازے والا سوال جو تھا غلط وہ مطلب نے اپنی من باتیں شیعوں کے جو عقیدے ہیں خبیصوں کے انہوں نے اپنی طرف سے گڑے ہوتے ہیں تو یہ باتیں سناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ خبیص تو السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ عبدالحکم بھائی آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر نماز پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ ہے لیکن اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں اس کو اس کو سمجھا سکتی ہے عورت اس کے اس کو ہر طرح سے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں پر کرتا اس کے باوجود عمل تو وہ گناگار ہے اپنے گناہوں کا خمیازہ خود بستے گا اگر وہ اس کو خلاف شریعت کاموں پر مجبور کرتا ہے تو اس صورت میں عورت قاضی کے پاس جا سکتی ہے ویسے تو طلاق مرد میں دینی ہے نا عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے طلاق کے سلسلے میں کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ بیا بھی ہی النکاح نکاح کی گیرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں تو شریعت ایسا بھی نہیں کہ عورت کو بالکل مجبور اور بے دستوپا کر دیا ہو اس کے لیے شریعت نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ اگر اگر ایسا کبھی ہو تو عورت یا وہ شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو اس سے دو صورتیں ہیں وہ ایک تو کھلا لینے کی صورت ہے کہ وہ ویسے ہی ملاوجہ ہی اس کو مطلب چھوٹی موٹی کسی بات سے ناپسند کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے سکتی ہے اس میں یعنی اس کا حق مہر معاف کر کے یا کچھ پیسے دے کر یا اس صورت میں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کی ناپسندیدگی کی وجہ جو ہے وہ معقول ہے جیسا کہ ابھی آپ نے لکھا کہ اگر وہ خلاف شرح کاموں پر مجبور کرتا ہے تو وہ کاوی کے پاس جائے اور جا کے کورٹ میں یہ بات کہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے خلاف شریعت کاموں پر مجبور کرتا ہے یا تو عدالت اس کو سمجھائے گی اس کو زجر کرے گی ڈانٹے گی کہ آئندہ طرح کی حرکت نہ کرنا تو یا پھر دوسری صورت یہی ہے کہ وہ عدالت اس کو وہاں سے طلاق اس شوہر سے لے کر دے گی کالی خود نہیں دے گا بلکہ عدالت جو ہے وہ طلاق اس کو اس کو مجبور کرے گی شوہر کو کہ تم اس کو طلاق دو تو یہ جناب اس کی صورت ہے آپ کے سوال کی تو امید ہے آپ کا سوال جو ہے وہ حل ہو گیا ہوگا تو یہ بھائی اپنے بندوں کو ڈانٹ کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ اس طرح کی تو ان کا ڈانٹ ہٹائیں اگر کسی کے پاس ہے یہ ایسی بھائی آپ کے پاس بھی اماما شریف ہے تو آپ اگر اس وقت ہیں سن رہے ہیں یا وہ نہیں ہیں تو پھر ان کا ڈانٹ ہٹائیں ان کو کیوں بند کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے تو آپ جاری رکھیں کامران بھائی آ جائیں مائک پر اور ہاں وہ اپنا فضان بھائی آپ کا جو سوال تھا اس کے بارے میں میں نے اصل میں ٹیکسٹ میں اس وقت لکھ دیا تھا کہ دروازہ اکھاڑا ضرور ہے یہ تو بالکل درست ہے اور اس کو آسمانوں کی طرف پھینکا, پھینکنے والی بات بالکل غلط ہے اور یہ شیعہ دراگ نے آگے سے اس کے ساتھ ایک اور بھی تخ لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ اوپر اڑتا پھرتا ہے اور کبھی کبھی چاند کے آگے آ جاتا ہے تو جس وجہ سے چاند گرہن لگ جاتا ہے یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہیں سراغ بھائی کوئی بات نہیں ہے وہ اصل میں میرا آج ویسے میں حقیقت بات آپ کو بتاؤں میں نے بیان زیادہ کرنا تھا لیکن بھائیوں کی عدم دلچسپی کی بنا پر پھر میں نے بیان جو ہے وہ مختصر کر دیا میں نے کہا کہ سارے لوگ جہاں ایک فراغ بھائی تھے جو ٹیکسٹ میں میرا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور پورا ساتھ دے رہے تھے تو اس لیے بیچ میں ایک بات ہی مجھے بہت تکلیف ہے کہ اگر بیان ہو رہا ہو تو کم از کم کسی کو نہیں اب تو عثمان میں نے بیان کر لیا اب تو ختم بھی ہو گیا بیچ میں جو لنکس فیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی ہے اگر کسی کو کرنا ہو تو پی ایم میں کر لیا کریں کم از کم روم میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ نہیں ڈاٹ نہیں دینا چاہیے ٹیکسٹ کے لیے اجازت ہونی چاہیے لیکن یہ ہمارے رولز ہیں کے روم کے سب کو پتا بھی ہے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی بالکل فراز بھائی آپ سمجھ رہے ہیں آپ سب کو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب مجھے بس افسوس ہوا اس بات کا اور سمجھدار بھائی تھے جو سارا کچھ یہ کر رہے تھے بہرحال آپ کی مرضی ہے میرا مقصد جو ہے یہاں آ کر کوئی علمی داغ بٹھانا نہیں ہے نہ کسی پر کوئی اس طرح کا کرنا وہ تو صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور نہ ہی میں کوئی علامہ شلامہ ہوں میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دی ہے تو جتنا کر سکتے میں کر دیا اچھا مائک تو آپ کا کام نہیں کر رہا چلیں اللہ تعالی مہربانی کرے آپ کا مائک بھی ٹھیک ہو جائے تو برحال یہ بات ہے آپ نے بھی محسوس کیا ہے اور مجھے میں نے بھی کیا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے چلو میری تو کوئی بات نہیں ہے لیکن دیگر علماء جو ہیں وہ بیان کرتے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لنک پیسٹ کیے جا رہے ہیں اور آپس میں جناب گپ شپ لگ رہی ہے تو پھر وہ ماحول نہیں رہتا نا ٹیکسٹ رہا ہے اسکرین سامنے ہوتی ہے ٹیکسٹ پر نظر بھی رہتی ہے تو بیان کرنے والا دیکھتا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کے حوالے سے کوئی بات اگر بیچ میں آئی تو اس کو ایڈ کر لیتا ہے یا کوئی سوال اگر ایسا جو بیان کے متعلقہ ہی ہو بیچ میں تو اس کا بھی سوال جواب بھی دے دیا جاتا ہے تو یا کم از کم سبحان اللہ ماشاءاللہ اس طرح کی ہم چیز لکھیں گے تو اس سے ان کا باہر سے آنے والا جو بندہ اگر آئے گا اس کو بھی لگے گا یار لوگ کتنی دلچسپی کے ساتھ بیان سن رہے ہیں تو ایڈمنس جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہوشیار ہو کر بیٹھنا چاہیے کہ بیچ میں کوئی ایسا بندہ بائے سے گھسائے اور جس طرح کی آج حالت چل رہی تھی جی موضوع تو بالکل پاورفل تھا میرا ارادہ بھی تھا بیان کرنے کا لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پھر اس لیے مخصر کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی جناب بالکل ہی تنگ پڑ جائیں اور پھر میں اکیلا ہی رہ جاؤں روم میں تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے جتنی حاضری ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما لے تو پھر کبھی صحیح ہی شاء زندگی رہی تو یہ موقع ملا تو آ کوئی بھائی مائک لے آنا چاہتے ہیں تو مائک فری ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و جی حضرت بالکل آپ نے بجا فرمایا یہ کچھ لوگ باہر سے آ کر نا جو لنک وغیرہ پیسٹ کرتے ہیں اس سے واقعی تکلیف ہوتی ہے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا حضرت میرا ایک سوال ہے حضرت اس حوالے سے میں پوری گفتگو نہیں سن پایا کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا اس کے بعد میں ابھی آیا ہوں تو پوری گفتگو میں نہیں سن پایا حضرت سوال یہ ہے کہ ان کے تو کئی گروپس ہیں اہل تشیح حضرات جو ہے وہ ان کے کئی گروپس ہیں اسماعیلی ہو گئے اور نشیری اور امامیہ لیکن ان میں ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جب پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ گھر تشریف لے کے گئے اور آپ کو اٹھایا گود میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ وائس لو ہے یار وائس تو ٹھیک ہے وعلیکم السلام میاں محمد فوج بھائی اور مرحبا روم میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور علیہ السلام سے کہ انجیل سناؤں تو سناؤں، سناؤں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کی کسی صورت کی دس آیتیں سنائیں یہ یوٹیوب پر ویڈیو بھی ہے اس حوالے سے اور یہاں پر بھی میں نے کئی لوگوں سے یہ سنا ہے ایسا ہمارے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں عزت کیا کسی ایسی کتاب میں جو تاریخ کے حوالے سے ہو اسلامی تاریخ کے حوالے سے یا حدیث میں اس کے حوالے سے کوئی ذکر موجود ہے یا یہ من ایک ہے روایت جو منصوب کر دی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری بات حضرت میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت وہ جس نے شہید کیا وہ عبد الرحمن بن ملجم تھا لیکن آپ کی نماز جنازہ میں کتنے لوگوں نے شرکت فرمائی میں نے سنا یہ ہے حضرت کہ آپ کے نماز جنازہ میں کچھ تین حضرات شریک تھے ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک آپ کے غلام تھے لیکن وہ قسم پرسی کے ایک دور چل رہا تھا اس حوالے سے حضرت ذرا ذکر فرمائیے گا جب آپ کو شہید کیا گیا تھا میں مائک فری کر رہا ہوں اور تمام بھائی جو اس وقت روم میں موجود ہیں روم میں موجود تیر تیس افراد ہیں لیکن وہ لوگ جو سن رہے ہیں حضرت حضرت کو وہ کم از کم اپنی موجودگی کا اظہار ضرور فرمائیں میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے تو آپ تشریف لائیے حضرت میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ سچو بھائی آپ کے دونوں سوالات جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں اور یقیناً فائدہ بخش بھی ہیں ہم سب کے لیے پہلا جو آپ نے سوال کیا اصل میں شیعہ جو ہے مذہب جو ہے اس ان لوگوں نے ایک اپنی تاریخ بنائی ہوئی اپنی ان کی سیرت کی کتابیں اس میں تو ہو سکتا ہے اس طرح کا واقعہ انہوں نے لکھ لیا ہو میرے ہمارے نزدیک جو کتب معتبر ہیں تاریخ کی یا سیرت کی ان میں یہاں تک تو واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اس وقت تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں آپ کو دیکھ کر انہوں نے آخیں کھولی اور مسکرائے آگے جو گفتگو آپ نے بیبے جیسا بیان کیا اس طرح کی کسی گفتگو کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو یہ انہوں نے خود سے بنا لی ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں بھی الگ سے بنائی ہوئی ہیں وہ ان کی حدیث کی کتابیں بھی الگ ہیں فقہ کی بھی الگ ہیں اور جناب وہ سارا سلسلہ ان کا الگ ہے تو مرقین جو ہیں وہ بھی بعض جو ہے وہ شیعت نواز تھے تو انہوں نے شیعت کی طرفداری بھی کی ہے لیکن میری نظر میں ابھی تک کسی تاریخ کی کتاب میں یا سیرت کی کتاب میں یہ باتیں اگلے الفاظ ہیں یہ نہیں گزرے تو شیعوں نے جناب آپ کو پتا ان کو حوالہ تو کسی چیز کا دیتے نہیں ہیں جو جی چاہتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں جیسا کہ ابھی کامران بھائی بھی وہ کر رہے تھے بات کو انہوں نے کہا کہ جی خیبر کا جو دروازہ اٹھا کے مولانالی نے آسمانوں پر پھینک دیا گما کر تو ابھی تک وہ نیچے نہیں آیا اس طرح کی باتیں وہ کر دیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ ہی آگے سے ہے ہم بولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلتوں کا انکار نہیں کرتے لیکن جیسا کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے یا شاید آپ آ چکے تھے اس وقت میں نے روایت بیان کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیسم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ کے بارے میں دو قسم کے لوگ مارے جائیں گے ایک وہ جو آپ کو حد سے بڑھائیں گے اور دوسرے وہ جو آپ کی شان میں تنقید کریں گے تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں جو حادیث سے مبارکہ سے ثابت نہیں ہیں تو اس طرح کی باتیں ڈال دینا حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ کے خاتے میں تو یہ ان کو حد سے بڑھا کر خود اپنا بیڑا گرگ کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ دوسرا ٹولہ جو ہے وہ سرے سے انکار کر رہا ہے وہ مان نہیں رہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو تو یہ مسئلہ ہے اچھا دوسرا آپ کا سوال تھا مولا علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے بارے میں اور یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ وہ بڑا ہی کسم پرسی کا دور تھا کیونکہ خارجیت اپنے پورے زور پر تھی اور آپ کو شہید کرنے والا بھی خارجی تھا تو بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ صرف تین افراد نے پڑھا البتہ کم لوگ تھے آپ کے جنازہ میں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ جو تھا وہ پڑھایا تھا اور رات کے اندھیرے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو مزار پاک بنایا گیا تھا تربت پاک خارجیت جو تھے وہ بڑے خبیز تھے اور بہت بدبخت تھے اور بڑا ہی انہوں نے زور پکڑا ہوا تھا ان دنوں میں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو سارا دور ہے وہ خارجیت کے خلاف لڑتے ہی گزرا ہے اس کے باوجود یہ بڑے پاورفل تھے ان دنوں میں اور اسی مناسبت سے مسلمانوں کی کیونکہ کمزوری تھی وہاں کوفہ میں اس قدر زیادہ طاقت نہیں تھی تو پھر آپ کا جو مزار پاک تھا وہ بھی بعد میں کچھ عرصہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو غلبہ دیا تو پھر اس کو پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ بنایا گیا تو یہاں تک آپ کے جنازہ کے متعلق میرے علم میں ہے لیکن شیئر جو ہیں یہاں پر اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جنازہ آپ کا ہوا ہی نہیں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب یہ وصیت کی تھی کہ میرے وشال اشارت کے بعد ایک نقاب پوش آئے گا تو وہ تم سے میری جو ہے جسم طلب کرے گا تو تم اس کو دے دینا وہ جی کہتے ہیں لیکن کہ جناب غسل وغیرہ دے کر آپ کی جس چارپائی کو رکھ دیا گیا تو اچانک دیکھتے ہیں کہ اونٹنی پر سوار جناب ایک نقاب پوش آ رہا ہے تو اس نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے جناب اٹھا کر ان کو دے دیا تو جب واپس مڑنے لگا تو انہوں نے سامنے کہا کہ دیکھے نہ صحیح یہ کون ہے جب اگر بڑک چہرے سے نقاب ہٹایا تو جی حضرت علی خود ہی تھے خود ہی اپنے آپ کو لے کر جا رہے تھے یہ جی جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں جبکہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے جنازہ آپ کا باقاعدہ ہوا ہے اور البتہ اس میں لوگ تھوڑے شامل تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا ہے آج یہ سچ او بھائی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام ان حوالوں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر اور البدایہ ون میں بڑی تفصیر سے ذکر موجود ہے اس حوالے سے لیکن ان دونوں کتابوں کی کا علماء اللہ سنت جو ہے وہ ان دونوں کی بکس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے بارے میں اور البدایہ و کے بارے میں اس حوالے سے کچھ بتائیے گا ان دونوں کتابوں کے حوالے سے وائس لوے بہت زیادہ لو ہے تو بتا دیں اگر آواز بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں چیک کرتا ہوں یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے جناب وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے تو خیر میں مائک فری کرتا ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم روزہ کھول لیا سر روزہ کھول آ جائیں السلام علیکم و جناب بڑا چھوٹا ہوا سوال ہے روزہ نہیں کھولا آپ نے ابھی تک وہ اصل میں اسی وجہ سے آپ کی آواز کم آ رہی تھی وہ آپ جب آگے ہوگی تھوڑا سا مائیک کے پاس بولتے ہیں تو آواز بالکل اچھی آتی ہے کلیئر آتی ہے اچھا آپ یہ الوداع و نہایا اور تفصیل ابن کثیر کے حوالے سے ہمارے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ابن کثیر سے تو اختلافات ہیں اس کے چونکہ وہ ابن تیمیہ کا شگر تھا اور ان کے کئی مسائل میں جو ہے وہ اس کی اندھی تکلیف بھی کرتا ہے اچھا لیکن یہ الوداع و نہ جو ہے یہ تاریخ کے حوالے سے موتبر مانی جاتی ہے اور دوسری ابن کثیر بھی جو ہے اس کو ہمارے علما البتہ اس کے زیادہ تر حوالہ جات ہیں وہ برور ہجت پیش کرتے ہیں تو الوداع نہایا کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ جو واقعہ لکھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو گیا جانبداری سے لکھے حتیٰ کہ وہ اس نے واقعہ کرولا لکھنے کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کا رابشیا ہے کہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اس بات کر سکتا ہوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایسے مطلب کام کرتا تھا کہ بات کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے لکھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس لیے ہمارے علماء نے اکثر جو ہے وہ اس سے استطلال کیا ہے الوداع بن نے سے بھی اور ابن کثیر سے بھی تو آج یہ کوئی بھائی اور مائکانا چاہتے ہیں جناب مائک فری کر رہا ہوں السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی وعلیکم السلام کسی اور بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ مائک پر آ سکتا ہے اس حوالے سے وہ بات کر سکتا ہے اصول کافی کتاب مکتبہ فکر میں سمجھی جاتی ہے اصول کافی اور آپ کی تو ضرور نظر سے گزری ہوگی آپ کے پاس ہوگی بھی اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی یہ کتاب اس میں تقیہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوخ کیا گیا ہے تقیہ کی تعریف اگر کی جائے تو وہ آسان لفظوں میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے مذہب کو چھپاؤ اپنے مذہب کو چھپاؤ اور انہوں نے اس حوالے سے قرآن مجید ہو یا امامت ہو یا دیگر معاملات ہوں اس کو یہ چھپاتے ہیں جب یہ بیٹھتے ہیں خیر میں آپ سے شیعہ اور سنی جو بنیادی اختلاف ہیں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی اختلاف جو سنی حضرات میں کیا عقائد کے حوالے سے فروئی معاملات میں فقی معاملات میں اس حوالے سے اگر فرمائیے گا کہ شیعہ اور سنی بنیادی اختلاف یا اختلافات جو السلام تو نحج البلاغہ جی نحج البلاغہ کامران بھائی کہ آپ نے بالکل ٹھیک نحج البلاغہ دی اور مودودیت جو ہے مفتی صاحب میں اس سوال مائک چھوڑنے سے پہلے اس کو مودودیت جو ہے انہوں نے مودودی صاحب نے کتاب لکھی خلافت اور ایسے کچھ چار نام بھول گیا اس میں انہوں نے مودودی صاحب نے صحابہ کرام خصوصا عضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور یہاں تک کہا کہ آپ دونوں حضرات کو سیاست کا جو رنگ ہوتا ہے اس کا علم ہی نہیں تھا ایک آج اس کے اندر کتھے تھے. تو وہ ایک ایجنڈے پر کام کر رہا تھا غیر مسلموں عیسائیوں کے ایجنڈے پر اس کے مطابق اس نے کام کیا جی اس نے تفسیر لکھی اور اس ساری سیاست ڈال دی اس میں اور اس کے اپنے مسلک جو دیوبندی تھے انہوں نے بھی اس کی تفسیر پر اعتراضات کیے ٹھیک ہے اس میں نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ ان کو ان پڑھ چڑھا اور اس طرح کی بکواس بھی کی اس نے اپنی کئی کتابوں میں تو وہ بہت بڑا بے غیرت تھا ہے تو آ جائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رضی بھائی آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ پہلے عبد الحکم رضا بھائی نے بھی کیا تھا اس کا جواب میں وہ بھی بائلیکس سے آیا تھا شاید یہ دوبارہ پھر وہ سوال آ میں جواب پہلے دے دیا تھا لیکن پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ پیسے جو کسی کو دیے ہوئے ہیں نا زکات اسی نے دینی ہے جس کے وہ پیسے ہیں لیکن دینی تب ہے جب وہ اس کے پاس واپس آ جائیں گے تو مکان جو ہے جو رہائش کا مکان ہے اس پر کوئی زکاط نہیں ہے چاہے وہ جتنا بھی قیمتی ہو اس پر کوئی زکاط نہیں ہے جی مائک فری آ جا وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ اعزیت بھائی آپ کا ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور کوئی بات نہیں ہے اویت تھے آپ کو معذرت کرنے والی بات نہیں ہے اس پیاری کا بھی بڑا ضروری کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے آپ بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اور میرے لیے خصوصی دعاؤں میں جگہ رکھیے گا اور آپ لوگ جو ہے وہ مائک لے لیں آپ سنبھال آ جائیں جنا مائک پر کوئی بھائی آنا چاہتے ہیں فراز بھائی آپ لے اچھا آپ کا تو مائیک خراب ہے چودھری سوانا صاحب یار پتہ نہیں کہاں گئے ہیں وہ اب تک تو فارغ ہو گئے ہوں گے کسی کے گھر سے کھا پی کے تو اگر ہیں اس وقت تو آ جائیں یا کوئی بھی بھائی جہیں وہ مائک لے لیں اور مجھے اجازت دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں انشاءاللہ شاء زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے السلام علیکم و اللہ و